مزاروں پر دھماکہ جہاد ہے تو کیا صحابہ کرام نے مزاروں پر دھماکے کیے تھی جہاد؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جہاد جس میں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے دونوں طرف کسی ایک مفتی کا کام نہیں ہے کہ وہ فتوی جہاد دے لاکھوں لوگوں کے جب جانوں کا مسئلہ ہے پورے ملک کے مفتیان کرام ارباب حل و اق سر جوڑ کر بیٹھتے تمام منظر تمام معاملات کو سامنے رکھ کر کے پھر سب اپنے دستخطوں سے فتوا جاری کرتے ہیں کہ اب جہاد فرض ہے جہاد ایسا نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر فتوا دے دوں یہ جہاد ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اکابر علماء کرام ملک کے وہ فتوادین کے جہاد اس طریقے سے نہیں مزارات پر دھماکے کرنا جہاد ہے لوگوں کو ذبح کرنے نہ جہاد ہے اور ان کے اندر دیکھیے جہاد کیا ہے جو اہل سنت و جماعت کے احباب ہیں ان کو مارنا جہاد اب یہ کہاں کا جہاد یہ کون سا جہاد ہے کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر درخ سے لٹکایا گیا کہ یہ جہاد تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان تمام حضرات کا نقطۂ نظر یہ غلط ہے